سورہ روم کی آیت نمبر بیس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے وہ من آیاتی ہی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے ان خالہ من تو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اور پھر تمہاری افضائش نسل ایک پانی کی بے وقت بوند سے ہوئی سم ازا ان تم بشر پھر جبی تم بشر ہو تن تشرونا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل اور وہ شعور دیا کہ سارے جنات اور سارے دیگر جانور مل کر بھی اس عقل کو نہیں پہنچ سکتے مگر جب انسان میں عقل ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ بہت زیادہ ذہین ہو تو اگر اس کی ذہانت کسی اچھے کام میں نہ لگے تو وہ شرارتیں ایسی کرتا ہے وہ تخریبی کام ایسے کرتا ہے کہ سارے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے تو انسان کو اللہ تعالی نے عقل دی اب اگر اس کا ایک مقصد نہ ہو اور ایک سم کا نہ ہو اور پھر آخرت کا خوف بھی نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ عقل سے تخریبی کاموں کو اور برے کاموں کی طرف اپنی عقل کو ایسا استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا خوف رکھے آخرت کے خوف رکھے اور اپنی عقل کو اس پر چلائے تو ترقی کرتے کرتے ایک مسلمان اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور ایک ولی عام فرشتوں سے بھی افضل و اعلی ہوتے ہیں تو وہ مقام پا جاتا ہے و مین ہی اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے ان خال خال من انفسکم فسیکم جا اللہ تعالی نے تمہارے لیے خود تمہاری جانوں میں جوڑے بنائے اگر دنیا میں سارے ہی مرد پیدا ہوتے یا دنیا میں ساری ہی عورتیں ہوتی تو یہ خاندانی نظام اور افزائش نسل کا سلسلہ اور دنیا کے نظام کیسے چلتا آپ جانتے ہیں باز کے یہاں صرف بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے باس کے یہاں صرف بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے اگر سب کے یہاں بیٹے ہی ہوتے یا سب کے یہاں بیٹیاں ہی ہوتی تو آپ بتائیے کس قدر عجیب اور مشکل معاملہ ہوتا لیکن رب العالمین کے کرم ہے کہ اس نے میں جوڑے بنائے پھر وہ مرد اور عورتیں کہ جو آپس میں ان کی جان پہچان بھی نہیں ہے اسلام نے نکاح کا رشتہ دیا اور نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں اور اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ذہنی اور قلبی سکون کا باعث بنتے ہیں ایک جنتی گھرانے کی تشکیل ہوتی ہے لتس کنو یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو وجال بین کم موتوں رحما اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا کہ رشتہ داروں میں جو آپس میں نرمی پائی جاتی ہے ہمدردی کے جذبات ہیں محبتیں ہیں یہ اللہ کا کرم ہے لیکن جب گناہ زیادہ کیے جائیں تو محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اگر ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ نہیں اگر ہمارے رشتے دار یا ہم خود خود غرضی کا شکار ہیں تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے کہ محبتیں دولت سے نہیں ملتی لاکھوں روپے خرچ کر دیں پھر بھی محبت اور الفت قائم نہیں کی جا سکتی ان نفیز کا بے شک ان تمام باتوں میں لایات لا قومی یا تفک ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے امن آیاتی ہی اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے خل السماوات واتردی آسمان اور زمین کی پیدائش واختلاف علاف و اور تمہاری زبانوں کا اختلاف دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں آج اگر ہمیں کوئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں مثلا چائنیز کسی کو سیکھنی ہے تو کتنا مشکل ہے جاپانی زبان سیکھنی ہے کتنا مشکل ہے تو سوچیں کہ ماضی میں چلے جائیں تو سوال یہ ہے کہ چائنیز کو چائنیز زبان کس نے سکھائی اردو بولنے والوں کو اردو کس نے سکھائی انگریزی بولنے والوں کو انگریزی کس نے سکھائی عربی بولنے والوں کو عربی کس نے سکھائی تو آپ کہیں گے جناب وہ ایک عربی ماحول میں پیدا ہوئے والدین سے انہوں نے عربی سیکھ تو ان کے آبا و اجداد میں اب پیچھے جاتے رہیں تو کہیں نہ کہیں تو زبان کی ابتدا ہوگی تو یہ زبانیں اللہ نے سکھائیں اور زبانوں کا ایک اپنا اثر ہے اور زبان ہر زبان کے پیچھے ایک کلچر اور تہذیب ہے صرف زبان کے اثرات یہ نہیں کہ بولنے سے ایک انگریزی زبان ہے ہم نے بول لی یا اردو زبان ہے ہم نے زبان سے ادا کر لی زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے آپ عربی زبان کی مہارت رکھیں تو عربی کا اپنا اثر ہے انگریزوں نے انگریزی زبان کو بہت زیادہ زور دیا اور عربی اور فارسی اور اردو کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا اس کی ایک وجہ تھی کہ جب وہ مسلمان انگریزی زبان پڑھیں گے تو انگریزوں سے متاثر ہوں گے اور ان کی تہذیب کے اثرات ان پر آئیں گے اور وہی ہوا کہ انگریزوں کی تہذیب کے اثرات ہم پر آئے ہم زبان کے مخالف نہیں ہیں مختلف زبانیں سیکھنی چاہئیں مگر بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی مادری زبان کے مقابلے میں انگریزی کو فوقیت کیوں دیتے ہیں چائنیز تو وہ انگریزی کو فوقیت نہیں دیتے تمام محکموں میں ان کی مادری زبان چلتی ہے روس کو دیکھیں تو وہاں روسی زبان جرمنی میں جائیں تو جرمنی زبان فرانس میں جائیں تو فرانسیسی زبان یعنی ہر ملک جس نے جو ترقی یافتہ ہیں وہ اپنی مادری زبان میں ترقی کرتے رہے اور جہاں تک آسٹریلیا امریکہ اور انگلینڈ کا تعلق ہے تو ان کی انگریزی مادری زبان ہے میری معلومات میں کوئی ایسا دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے اگر آپ کو ہو تو مجھے بتائیے گا میری معلومات میں پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں کوششیں کی اور وہ ترقی یافتہ بن گئے اس وقت پوری دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں سب نے اپنی مادری زبان ہی میں تعلیم کو ذریعہ بنایا کیونکہ مادری زبان میں بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نظریہ واضح ہو جاتا ہے صرف غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک اور خصوصا مسلمانوں میں یہ وبا عام ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر ساری زندگی ایک غیر ملکی زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں زبانوں کی مخالفت نہیں ہے زبان سیکھنے میں حرج نہیں مگر ترقی کے لیے اپنی مادری زبان کو ترقی دینا انتہائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے زبانیں سیکھنی چاہیے لیکن سب سے اہم یہ کہ انگریزی اگر آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن عربی بھی سیکھیں عربی میں تو قرآن نازل ہوا عربی میں احبی سے طیبہ کا ذخیرہ ہے قبر کی زبان عربی ہے قیامت کی زبان عربی ہے اور جنت کی زبان عربی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہے تو عربی زبان کو فوقیت کیوں نہیں دی جاتی کاش ہمیں عربی آتی ہو اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور قرآن کے معانی ہم سمجھ رہے ہوں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و اختلاف و الصنتی و الوانی تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف تمہاری شکلوں کا اختلاف یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہے مختلف علاقوں کے لوگوں کی رنگتیں شکلیں مختلف ہیں بلکہ اب تو سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کی شکل دوسرے شخص سے مختلف ہے یہ اللہ تعالی نے کرم کیا ورنہ ایک دوسرے کی پہچان کس قدر مشکل ہو جاتی ان نفیز عالی کا ان تمام باتوں میں للعالمین جو جاننے والے ہیں اس جہاں میں اور جو شعور رکھتے ہیں ان جاننے والوں کے لیے نصیتیں ہیں قدرت کی نشانیاں ہیں وہ من آیا ہی اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے منا مکم باللیل و نہار رات اور دن میں تمہارا سونا اگر نیند نہ ہوتی تو تین چار دن کے بعد ہم بیکار ہو جاتے کسی کام کے قابل نہ رہتے نیند کی قدر اس سے پوچھیے جو نیند کی نعمت سے محروم ہے اگر ہمیں لیتے ہی نیند آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ نیند تھکن کو دور کر دیتی ہے جو وقت پر نیند کرتا ہے اور ضروری نیند کو پوری کرتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ایک بھائی نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی کہا کہ انہیں کسی بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا کہ جسے نیند نہ آتی ہو وہ اس طرح بستر پر لیٹ کر اپنے پاؤں سمیٹ کر اس طرح پڑھے اسم اللہ الرحمن ان روشی انبی منو سلیہ وسلیم تسلیما پھر اس کے بعد درود پاک پڑے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں دوبارہ بسم اللہ شریف پڑے آیت درود پڑھے اور درود پاک پڑھے وہ کہتے ہیں جب سے مجھے وظیفہ معلوم ہوا ہے میں کروٹے بدل رہا ہوتا نیند نہیں آ رہی اور اچانک سے مجھے یاد آ جائے کہ وظیفہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جب میں اس سے پڑھنا شروع کرتا ہوں بسم اللہ شریف آیت درود اور پھر درود پاک تو کہتے ہیں تین یا چار مرتبہ پڑھ سکتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے تو درود پاک میں رحمتیں ہیں آیت درود میں بھی رحمتیں ہیں اور بسم اللہ میں بھی رحمتیں ہیں انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور نیند کی کمی اور نیند نہ آنے کی تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی وہ من آیاتی ہی منام اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن میں تمہارا سونا ہے وب تکم من فتلی اور اللہ کی روزی کی تلاش کرنا ہے کہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن کو پیدا کیا تو تم دن میں اور رات میں جب بھی روزی کی تلاش کے لیے نکلو تو یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی مختلف شعبوں میں رکھی اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی کا نظام چلانا مشکل ہو جاتا اگر سارے ہی لوگ بزنس میں ہوتے تو ہمیں کپڑے سینے کے لیے کوئی درزی نہ ملتا اگر سارے لوگ درزی بن جاتے تو شاید ہمارے لیے بہت سارے کام مشکل ہو جاتے تو مختلف لوگوں کی روزی مختلف شعبوں اور کاموں میں ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر وہ کسی شعبے میں ہو اور روزی کا سلسلہ چل رہا ہو تو بلا وجہ اپنے شعبے کو چینج کرنے سے روایت میں منع کیا گیا ہاں اگر کسی شعبے میں ہو اور روزی کا حصول مشکل ہو جائے تو دوسری فیل اختیار کرنے کی اجازت ہے اللہ رب العالمین روزی دینے والا رب العالمین ہے اس نے ذرائع اور اسباب بنا دی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمارے لیے روزی کے اسباب ہوتے ہیں ان نفی زال کا لیات قومی یس بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے سمجھتی ہے یس سنتی ہے من آیاتی اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یوری کو مل بر اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف یہ بجلی خوف دینے والی ہے وہ ان اور یہ بجلی امید دینے والی ہے بارش کی امید ہے اور خوف ہے گرنے کا وہ یونس ذیل سما ماں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے یوش یل اردا باد موت پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے ان نفی زلی کا لایا تل قومی یا بے شک ان تمام باتوں میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے سمجھ رکھتی ہے ان قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے گویا کہ ہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤ اور رب العالمین کی قدرت اور عظمت کو سمجھو اور رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو وہ مین ہی اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انتقو مسما بھی آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے صدیاں گزر گئیں آسمان بھی موجود ہے زمین بھی قائم ہے سائنسدان اکثر و بیشتر یہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں کہ ایک بڑا ستارہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک بہت بڑا گہتا ہوا انگارہ زمین کی طرف آ رہا ہے اگر یہ زمین سے ٹکرا جائے گا تو زمین ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی مگر پھر دوسرے دن یہ پیشنگوئی کی جاتی ہے اور یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ وہ آ تو رہا تھا زمین کی طرف مگر یہ ہٹ گیا اور زمین سے کچھ فاصلے سے وہ گزر گیا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے زمین کو بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رکھا کیونکہ زلزلے اور طوفان اور سیلاب آتے رہے مگر زمین قائم و دائم رہی ثم اذا دا قم پھر جب تمہیں ایک بلانے والا بلائے گا من اردی زمین سے بلائے گا تو تم قبروں سے نکلو گے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اذا ان تم تخرجون اسی وقت تم زمین سے باہر نکل آؤ گے و لہو منفی سماوات اور اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کا مالک اللہ ہے کل اللہ قانتون اور ساری مخلوق اللہ کی فرم بردار ہے انسان اور جنات میں کافر ہیں گناگار ہیں باقی ہر مخلوق اللہ کی فرم ہے اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں وہ بھی مرتے وقت ایمان ضرور لائیں گے وہ کل بروز قیامت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے مگر اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہے جو ملک الموت کو دیکھ لے پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہو حو اللہ قل اور وہی ہے ذات جس نے مخلوب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ثم عید پھر وہ دوبارہ پیدا فرمائے گا وہو آنو علئی اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے تمہاری سمجھ کے مطابق مراد یہ ہے کہ تم لوگ عجیب و غریب سوچ رکھتے ہو یہ کفار یہ مشرقین اس بات کو تو مانتے تھے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا لیکن اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا یہ مشکل ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کی نقل بنانا آسان ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں وہ تو فرمائے کن تو فیکون وہ فرمایا ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے لیکن عجیب و غریب سوچ ہے کہ پہلی مرتبہ بنانے پر تو تم اللہ کو قادر مانتے ہو لیکن فنا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ بنانے پر تم قادر نہیں مانتے ول مسل اللہ فماوات اللہ ہی کے لیے بلند و بالا شان ہے آسمان و زمین میں وہ العزیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم